اللہ جل نے فرشتوں کو دو کام حوالے کیے ہیں ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں خصوصی طریقے سے وہ کس طرح کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے اس میں تعجب کی بات اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے شیطانوں کو ایک طاقت دی ہے نا انسان کے دل کو خراب کرتا ہے تو وہ طاقت کس نے دی ہے اللہ نے دیئے تو فرشتوں کو بھی اللہ نے وہ طاقت دی ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات سمجھانے اور اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا فرشتہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس لیے انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے دل میں بہت دیر تک ایک وہ آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ وہی فرشتہ ہے نا جو اس کو یہ کہتا ہے کہ مت کرو اور پھر دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرو کرو کچھ نہیں ہوتا ہے فقیب نالحم قرآن فضم قرآن میں بھی موجود ہے احادیث میں بھی موجود ہے اس میں تعجب بالکل نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا کام جو فرشتوں کو حوالے کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے شام کے مجاہد ساتھیوں نے یہ باتیں ہمیں بیان کی ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا ہے مجاہدین کی باتوں پر اعتماد ہم ضرور کرتے ہیں اس لیے کہ مجاہد جو جنگ کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی جان دینے کے لیے وہاں کڑا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس طرح کے واقعات مجاہدین نے دیکھے ہیں جنگ کے میدان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو وہ دیکھو سفید رنگ کا فرشتہ جو ہے آسمان کے طرف جا رہا ہے بہت زیادہ ہیں اس طرح کے واقعات اس لیے اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے آیت نمبر تیرہ میں اللہ جل یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے کافروں کو یہ اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ کافروں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے رسول اور جو بھی اس طرح کرے گا اس کو اللہ سزا دے گا اللَّهَ اللہ ورسوله فَإِنَّ اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ اس سے یہ معلوم ہوا جیسے کہ مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح و نصرت حاصل ہوئی تھی اسی طرح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ان کو فتح و نصرت حاصل ہوگی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی گردوں سے یعنی بادلوں سے فرشتے اب بھی تمہاری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں اور اتر رہے ہیں اتنے بڑے شیطان امریکہ کو طالبان جن کی نہ چپلیں برابر ہوتی ہیں نہ ان کے لباس پورے ہوتے ہیں نہ اسلحہ ان کے پاس پورا ہوتا ہے انہوں نے شکست دی اللہ کی مدد سے فرشتوں نے مدد کی ہوا نے مدد کی بارش نے مدد کی سب نے مدد کی اللہ کے حکم سے ایسا ہے یا نہیں ہے ڈرون آئے ہوئے آئے ہوئے آئے ہوئے گوم رہے گا جس وقت کاروائی کرنے کا وقت ہے تو بادل آ گئے تو ڈرون بیچارہ آپ کیا کرے اس کو تو نیچے نظر ہی نہیں آ رہا ہے سمجھ میں بات یہ سب اللہ کی مدد ہے جو بھی بدماشی کرے گا مشرقین مکہ کو اللہ نے بدماشی کی سزا دی ان کے بڑے بڑے سردار سب مر گئے اکثر مر گئے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی اللہ نے اسی طرح آج بھی مشرقین مکہ کی طرح جو بدماش ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا اور ان کو مو توڑ جواب دے گا ان کے ہاتھ پاؤں منہ سب کچھ توڑ کر رکھ دے گا نظر آ رہا ہے سب کو اس کے لیے زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ کافر بڑی بڑی طاقت اور قوت ٹینک تیارے سیارے لے کر آئے اور شکست کھا گئی اور ان کو شکست ہوئی الحمد للہ منہ توڑ جواب دیا اللہ تعالی نے ان کو بنار اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو سزا ملی ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے اس کے بعد آخرت میں بھی سزا ہے جہنم نم کی سزا ہے امریکیوں کو جو سزا ملی ہے یہاں افغانستان میں اور دوسری جگہوں میں یہ تو دنیا کی سزا ہے آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان امریکیوں کو اور کافروں کو ہدایت دے جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے اور جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلا دے اللہ ان کو تباہ کر دے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ تعالیٰ ان کو نیز و نابود کر دے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں سے نجات یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا آزاد ہے جنگ کے میدان میں سے چکو مزے کرو اور سمجھ لو کہ اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب آنے والا ہے جو بہت سخت ہے بہت لمبا ہے اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر وقت غلبہ نصیب فرمائے اللہ تعالی کافروں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالی کافروں کی مدد کرنے والوں کے بھی ہاتھ پاؤں توڑ کر رکھ دے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے تیاروں کو سیاروں کو ہیلی کو ٹینکوں کو سب کو جلا کر رکھ دے اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے کی توفی قطع فرمائے وصل خیر محمد اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ